چلیے اور ہوگا صاحب اگر کوئی عورت حاملہ اور ڈلیوری میں ایک یا دو مہینے باقی ہوں کیا اس کے پیٹ والے بچے کا فطرہ دینا ہوگا نہیں اس کا فطرہ نہیں ہاں عید کے دن جو پیدا ہوا اس کا فطرہ دینا ہوگا پیٹ میں جو بچے ہیں اس کا فطرہ ان پر واجب بنے